وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ مِيمْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورۃ السف کی ابتدائی آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں آج خطبے کا یہی موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیح فرمائے ان آیات میں اللہ رب العالمی نے فرمایا الفلام تل کا آیات الکتاب المبین یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیات گیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں انا اناح قرآن عربیہ ہم نے اس کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب دیا ہے میں نے انا انزل نہ ہو ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نادل کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے لیے جو زبان اختیہ پسند فرمایا وہ عربی زبان ہے قرآن عربیہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نابل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو عربی میں اتارا قرآن پاک کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا پسند فرمایا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ تاکلون تاکی تم قرآن پاک کو آسانی سے سمجھ سکو پتا چل گیا کہ قرآن پاک تمام زبانوں میں سب سے آسان اور سہل زبان ہے سب سے صاف ستھری آسان زبان ہے یلے رب العالمین قرآن پاک ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر بالکل آسان بنا دیا ہے مقصد کیا ہے لتو بشربی متکینا و تم دربی قو <اللُدَّا> کو نیک لوگوں کو آپ قرآن بشارت سنائے وَتُم قوم اللدہ اور جھگڑا لو قوم کو اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بار بار اشاع فرماتے ہیں وَلَا الْقُرْآنَ ہم نے قرآن پاک کو بہت ہی آسان بنایا ہے فَحَلْنِ مُدَّكِرِ ہے کوئی قرآن پاک سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن کو آسان زبان عربی میں بنایا ہے عربی زبان ہماری اسلامی زبان ہے قرآن, پاک کی زبان، قرآن کی زبان ہے نبی کی زبان ہے یہ تمام زبانوں کی سردار سمجھے جاتی ہے یہی ایک ایسی زبان ہے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 حضرت امام ترمدی رحمۃ اللہ اور امام ابن نقل کرتے ہیں اپنی سنن کے اندر اور امام بہکی نے شوب المام بھی نقل کیا حضرت ابو حرے را رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی رہسر صاحب نے ایک بڑا سا لشکر تیار کیا اور کفار اور مشرقین سے لڑنے اور جہاد کرنے کے لیے روانہ کرنا چاہ جب سارا قافلہ تیار ہو گیا اپنا ساد و سامان اپنی سواریاں لے کر کے آ اور اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداعی نصیحت کرنا چاہتے تھے تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تاران ہو کہتے فستکر آس تقرر رَجُلٍ مِّنْهُمْ من ہوں نے پہ روانہ کرنے کے پہلے پہلے اور مزید وسیعتیں کرنے کے پہلے پہلے فست آس تقرلہ رَجُلٍ مَّا ہوں من القرآن کما کا کہتے ہیں کہ نبی رحسرا شاہ نے تمام قافلے والوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا اور ہر ایک سے قرآن شروع کیا آپ نے فرمایا بھائی تم بتاؤ تمہیں کتنا قرآن یاد ہے اس نے جتنا یاد تھا سنایا دوسرے سے تیسرے سے اس طرح سے تمام لوگوں سے آپ قرآن پاک سنتے رہے آپ نے کوئی مقصد نہیں بتایا کہ آپ قرآن پاک کیوں سن رہے ہیں بس ہر آدمی کو باری باری بلایا اور تمہیں کتنا پرانا یاد ہے بتاؤ ہتا اتا الا رجلی من ہم آد سنن یہاں تک کہتے ہیں پورے صحاب کرام اور پورے لشکر کے اندر سب سے کم عمر سب سے غریب سب سے چھوٹا سب سے کم عمر اندر کا جو تھا اس کی باری آئی اللہ حسن نے فرمایا فرمائیں تمہیں کتنا یاد ہے تو پہنچتے ہی کہا یا رسول اللہ حافظ می سورت و کدا بقدا و بکرا ہمیں فلا فلا سورتیں یاد ہیں و سورت البقرا اور الحمدللہ ہم نے پوری سورت البقرا بھی یاد کر ڈالی ہے جب آپ نے سارے لوگوں کو قرآن سنا جب اس آخری اور سب سے کم عمر کم سن غریب پریشان حال تنگ دس کی باری آئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ سورت و کدا بکا فلاں قرآن پاک کی صورتیں ہم نے کر لیا ہے وہ سورت البکرا اور الحمدللہ میں نے پوری سورت البقر بھی یاد کر ڈالا ہے جیسے آپ نے سنا کہ اس نے سورت البقر بھی یاد کر ڈالی آپ نے فرمایا فدحت تو ایسا کرو سارے لوگ بیٹھ جاؤ فدح فال تعمیر ہو اگر تم نے سورت بدر آزاد کر ڈالی ہے تو اس پورے لشکر کے تمہیں کو امیر مقرر کر دیا جاتا ہے میرے بھائیو قرآن پاک جس کو یاد ہو قرآن پاک جو پکڑا ہو جس کا تعلق قرآن پاک سے ہو اللہ تعالیٰ اس کو مقام, بڑا مقام بڑا اونچا مرتبہ دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنی کتاب قرآن پاک سیکھنے سکھانے اور سننے کا شوق پیدا کر دے ان کے نماتے ہیں شہید مسلم کے حدیث ان اللہ یرفع الكتاب اقباما حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن نبی عوضہ یہ مکہ کے رہنے والے ایک غلام تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے گورنر مکہ کے پاس ایک لیٹر بھیجا کہا کہ میان میرا لیٹر پاتے ہی فورن تو میرے پاس آ جاؤ فوراں گورنر مکہ نے رحمان بن کو اپنا نائب مقرر کیا اور گورنر مکہ روانہ ہو گئے امیر اپنی جگہ پر رہنے دو ہم خود چل کر کے گورنر مکے میں جاتے ہیں مکے کا جائزہ بھی لے لیں گے اور گورنر سے گفتگو بھی ہو جائے گی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے ہیں مکے کی طرف اور گورنے میں مکہ مکہ سے نکلا ہے مدینے کی طرف راستے میں ایک مقام پر دونوں کی ملاقات ہو گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کی کیسے ہو خیریت پوچھی اور اس پھر پوچھا کہ ذرا بتاؤ تم نے اپنے جگہ مکے کا گورنر مکان خانے کا, کا امام خطیب ذمہ دار کس کو ٹھہرایا ہے اس سے گورنر نے کہا ہم نے امبر امبر تو امبر تو ابن بھی افزا ایک نوجوان لڑکا ہے جس کو جس کا نام عبد الرحمان بن ابھی افزا ہے میں نے اسی کو اپنا نائب مقرر کیا اور جب تک میں واپس پلٹ کر کے نہیں جاؤں گا مکے کا گورنر رہے گا اور خانے کعبہ کے امام خطیب وہی رہے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ عبد الرحمان بن ابھی افزا کا نام سنا تھا پوچھا ابن ابھی افزا ابن اب افزا کون ہے وہ شخص کون ہے اس کو میں نہیں جانتا. اس نے کہا مولا وہ آدمی عمر ہماروق رضی اللہ پر بڑا اٹھے کہا اللہ کے بندے اتنے بڑے مقدس مکہ شہر کے اندر کوئی آزاد آدمی کوئی معمر آدمی کوئی بڑا پڑھا لکھا تم کو نہیں ملا کہ تم نے مکے کا گورنر ایک غلام کو بنایا اس گورنر نے کہا, امیر المومنین, یہ ہے, مکہ میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, ہیں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں لیکن میں نے سب کو ترک کر کے ابن کو گورنر بنایا اس کی وجہ ہے اکرا اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے مکے میں سب سے زیادہ قرآن یاد رکھنے والا وہ نوجوان ہے اتنا سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اعتراض کال واپس لیا اور کہا سبحان اللہ کا رسول اللہ, علیہ وسلم ان اللہ, آخرین سبحان اللہ ہمارے نبی نے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 اور جو قرآن سے اپنا رشتہ تو لیتا ہے قرآن سے بے توجہی برتتا ہے ویدو بہی آخرین ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظلیل اور خوار کر دیتے ہیں اللہ معاقبال نے اس لئے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر میرے بھائیو ذرا قرآن اپنا تعلق مضبوط کرو تو بتا رہا تھا نبی علیہ السلام نے جب سنا کہ پورے کافلے رانوں میں یہ سنوات انسان جو ہے اس نے بکرا یاد کر ڈالی ہے تو اللہ جہاں تمیر ہوں تم جاؤ تم تمام لوگ تم, کو, ہی تم ہی کو تمام لوگوں کو امیر مقرر کیا جاتا ہے اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا جو بڑے اونچے خاندان کا تھا بڑے اس گریب لڑکے میں کوئی کمال نہیں والنا ہی اللہ کی قسم خا کے کہتا ہوں میں بھی سورت ہوں سکتا تھا لیکن میں نے اس لیے نہیں یاد کیا یہ تمہارا ادھر کو نہیں ہے پھر صحابہ کو چار باتوں کو حکم دیا وہی آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں انہیں یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان چاروں باتوں پر ہم سب کو ملکی توفیق نصیف فرمائے جی اس شریف انسان نے بڑے باپ کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی یاد کر سکتے تھے لیکن اس در سے میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ میں اس کا حق نہیں ادا کر سکوں گا ساتھ نمایا ہرگ نہیں تعلم القرآن تالم القرآن وکرو ہو وہ اکرو ہوا اس موقع پر نبی رہسرات نے چار باتوں کو حکم دیا تھا نمبر ایک عالف میں تعلم القرآن خبردار قرآن سیکھنے میں قرآن سکھانے میں قرآن پہنے اور پہانے میں قرآن کے سیکھنے سکھانے پہنے پڑھانے میں خبردار ذرا سستی نہیں کرو لاپرو ہمت نہیں ہارو تم قرآن پر افغو کو تم میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سیکھا کرے اللہ یہ بہت بڑا فریدا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محنت کو اسی لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ تاکہ ہمارے نبی لوگوں کو کتاب حکمت کی تعلیم دے تو پہلی چیز ہے میرے بھائیو اللہ تعالی کی کتاب کو سیکھو لیکن اب سو صرف سو، کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ ہو گئے لیکن ابھی تک ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور ادھر کیا ہے ہمارے ماں باپ نہیں پڑھایا ماں باپ نے کوتا ہی کیا لیکن آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے قرآن پڑھنا بھی ان کو نہیں آتا اللہ تعالی کہ ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے سونے گا ربی قیامت کے اللہ اللہ سارے سفارش کے امید میں کھڑے ہوئے ہی ہیں نبی سنتے ہی کہیں گے یا اپنے ان پتوں کی سفارش نہیں کرتا اس کی وجہ کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا قرآن پاک میں لاپرواہی کیا تھا کہ میرے بھائیوں قرآن پاک سیکھو ان کے نالے مفہوم ان کے حلال و حرام کو سیکھو اور قرآن کم سے کم پکنا سیکھو نمبر دو آپ نے فرمایا وکرو ہو وکرو ہو قرآن سیکھو نمبر دو وکرو ہو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرو بڑے افسوس کی بات ہے آج نو فیصد سے زیادہ ہمارے مسلمانوں کا یہ طریقہ ہو گیا ہے قرآن رمضان میں تو تلاوت کر لیتے ہیں اور رمضان کے بعد اب دوبارہ قرآن ان کا نہیں کھلتا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے نبی نوی فرماتے ہیں وکرو ہو برابر قرآن پڑھا کرو اور برابر قرآن کی تلاوت کیا کرو میرے بھائیوں تلاوت کو شام جو وقت رماتے ہیں. من حرف من کتاب اللہ جو قرآن پاک کی ایک, کا ایک حرف ہے. اللہ تعالیٰ ایک حرف پر اسے دسنے کیا دیا کرتے ہیں نے فرمایا لوگ لاف ہر فن ہر یہ نہیں کہتا کہ اور میم, میم, میم تیسرا حرف ہے اس طرح سے آپ نے جس نے کہا اللہ تعالیٰ کیا وہ تیس میکوں کا مستحق ہو جایا کرتا ہے میرے بھائیوں دوسرا حکم ہے سن کرے ہو ہو. قرآن پاک کی کیا کرو اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرو ایسا نہ کھولا کرے اور کتنے افسوس کی بات ہے یہ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نیوز ان کو کبھی نہیں بھولتے تلاوت خبریں کبھی نہیں چھوڑتے ہمیشہ فلمیں روبانہ دیکھیں گے ڈرامے روبانہ دیکھیں گے دیکھ گھنٹوں اپنا ٹائم پاس کر دیتے ہیں ٹی وی اور موبائل کے پیچھے پیچھے لیکن افسوس ہے ان شیطانی چیزوں کے لیے تو روزانہ ٹائم نکال لیتے ہیں اللہ کی کتاب کے لیے سال میں صرف رمضان میں ٹائم نکالتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے دوسری چیز جو نبی رہے سراز صاحب تیسری چیز جس کا نبی رحصرات نے حکم دیا آپ نے فرمایا ہو ہو اے لوگ قرآن سیکھو نمبر دو قرآن کی تراوت کرتے رہو نمبر تین اے لوگ میرے امت کے لوگوں میرے صحابیوں تم لوگوں کو قرآن پہایا کرو یہ تیسرا حکم ہے میرے بھائیوں کہ آپ کے ساتھیوں میں آپ کے حل میال میں آپ کے بچوں میں آپ کے دوست سہبان آپ کے پاس پروس میں جو لوگ قرآن نہ سیکھے ہوں قرآن نہ پڑھنا آتا ہو اب ارشاد آپاتے ہیں وہ آ کر تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ قرآن سیکھو قرآن پڑھو اور لوگوں کو قرآن سکھاؤ قرآن پہاڑا کرو میرے بھائیوں قرآن سکھانے والا اور قرآن پڑھنے پہانے والا اللہ تعالیٰ بڑا محبوب انسان بن جایا کرتا ہے آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کس کو قرآن نہیں آتا آپ کے ساتھیوں میں کس کو قرآن نہیں آتا آپ کے کتنے بچے پاس پڑوس میں کون سے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا آپ ذرا وقت نکالیں آپ پر اللہ حد کے رسول نے فرض کرار دیا ہے کہ آپ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 نمبر چار کتنی پیاری بات اللہ اکبر اے لوگو ورکدو، آپ نے ساتھ بنایا اے کو دوں تم رات کو سولہ بھی کرو تو قرآن کے ساتھ سولہ کرو اتنی بڑی تاکیب اے لوگ چار باتوں کے حکم قرآن سیکھو قرآن پڑھو قرآن لوگوں کو سکھاؤ اور پڑھاؤ اے نمبر چار کو دو اے لوگ قرآن اور قرآن کے ساتھ سیوا کرو کیا مطلب ہے یعنی سونے کے پہلے پہلے تمہارے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ تلاوت کر کے سیوا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر کتنے عمل کرنے والے اس حکم پر کتنے عمل کرنے والے لوگ ہیں ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے سوتے ہیں سوتے ہی کیا کرتے ہی, وہ سوتے ہی؟ سونے کے وقت کی تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ سویا کرو یہ بہت بڑا عمل ہے میرے اسی لیے نبی نے بڑی تاکیب کی ہے آبر کی روایت اللہ حکمر تم میں سے کون انسان ہے کیا تم لوگ اتنا نہیں کر سکتے تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں کر سکتے اتنے بھی ایسے پرواہ ہو گئے ایسے کہ نہیں سو سکتے اللہ روزانہ رات کو بہتر کے سونا کس کے اندر یہ طاقت ہے آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم کیسے کر سکتے ہیں قرآن کا دستارا روزانہ بستر بنانے کے بعد ہم میں سے کسی کو پہنے کی طاقت نہیں ہے آپ نے اللہ کے بندو دست پہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم بستر بنانے کے بعد ایک مرتبہ سوریہ خلاف کئی ہونا بولو تو تمہیں ایک دہائی یعنی دس بارے قرآن پہنے کا جو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تمہیں کیا پریشانی ہے اتنا بھی نہیں کر سکتے قرآن, ایک مطلع قلو اللہ کا ایک قرآن کا اور نے پہ لیا پورے خط میں قرآن کا اللہ تعالیٰ جو سواب دے دیا کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے ہے اللہ کے بندو اگر تم میں سے کوئی اگر تم میں سے کوئی انسان ہندت کرے لیکن ان کے لیے فلمیں چھوڑنی پڑتی ہیں ٹی وی کو چھوڑنا پڑتا ہے اور نیوز کے نام پر جو ڈرامے اور دنیا میں مشکول رہتے ہو ان کو ترک کرنا پڑے گا آپ نے ساتھ سنایا تم میں سے جو انسان سورت البرا کی آخری تو آئے کر کے سوتا ہے نا فتا ہو رات لگتا ہو جد کی نماز پڑھنے کے برابر تباب پا جاتا ہے میرے آب ور کو دوں اے قرآن سیکھو قرآن پڑھو قرآن پڑھا اور تمہارا سونا بھی ہو تو قرآن کے ساتھ سونا کرو میرے بہت ساری سورتیں اللہ سورت خاص طور سے بکرا کی آخری آتے اور سورت ملک ضرور پڑھا کرو سورت الملک. جو انسان کو محفوظ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ الحمد للہ آپ نے ان چار باتوں کو حکم دے دینے کے بعد اس کے بعد آپ نے فرمایا قرآن قرآن لمن کر کہنا قرآن, قرآن پاک سونے کے وقت تلاوت کر لینا اس کی فضیت کیا بیان کیا کتنی خیر برکت ہے آپ نے ساتھ اس کی ایسی برکت ہے جو قرآن پڑھتا ہے قرآن کی کرتا ہے。قرآن سے اپنا تعلق قرآن پڑھتا ہے قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے ایک تھلی ہے اور مالک تو ایک ہے لیکن خوشبو بھرا ہوا ہے جب تھوڑی کا منہ اس نے کھول دیا کے مالک نے جیسے اس کا دیا جتنے قرب جوار میں ہیں جتنی تو ہوا چلتی ہے جہاں تک ہوا جاتی ہے وہاں تک مجھ انبر کی خوشبو پھیل جاتی ہے یہی مثال ہے تلاوت قرآن کی ایک شخص اگر تلاوت قرآن کرتا ہے تو اس کے فلو بھی ایسے ہی اللہ پر ایمان رکھتے, رکھتے, رکھتے ہیں اور قرآن پاک خوب ایمان رکھتے ہیں چون بھی لیتا ہے محبت میں اور کہیں دکان کی باری آئی تو وہاں بھی تلاوت کر دیتا ہے اور کہیں مر گیا کوئی قربان خانی کر لیتا ہے لیکن اللہ کی ریلاوت کے لیے اور وہ جو قرآن پر ایمار رکھتا ہے اور قرآن پڑھنا بھی آتا ہے لیکن بالکل قافل ہو گیا سو گیا ہے قرآن نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے نہ, نہ, نہ سیکھ ہے, نہ سے خوئے اس کا رشتہ تعلق ہے اب روسات میں ایسا بد ہے کمس لے مسکن کمس لے چرا کی رہا مشکل مشکل کی تھیلی تو بڑی بھی ہے لیکن اس کے منہ کو بند کر رکھا ہے خوشبو نہ خود پہنچتی ہے نہ خوشبو کسی دوسرے کو پہنچتی ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیو عربی زبان سیکھو عربی زبان سیکھو گے قرآن پڑھنا آئے گا قرآن سیکھنا آئے گا قرآن پڑھانے کا موقع ملے گا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو خلاوت قرآن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن سیکھنے سکھانے کے توفیق دے المین ہم نے جو بیمار ہو سفا کلیتا فرما جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے ساری مشکلات مسلمانوں ہوکے اللہ تعالیٰ ختم کر دے جو کفر و شرک ہے کہ اندر ہیں اللہ مہد و متبع سنت بنا دے الہ العالمین جو دین سے دور ہیں ان کو دین ہے کہ قریب کر دے تمام مسلمان مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفاہ کل وعدہ فرما اللہم اگفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ امر بالعدل والیحسان وعیطائد القربہ وینہان الفاشان الحم تر اللہ اکبر <أَكْبَر> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>